اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورة الانعام الحمدللہ اللذی خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم اللذینا کفروا بربیہم یعدلون صدق الله لزیم رب الشرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لکتا من لسانی یفقہو قولی ربی یسر ولاۃوسر خیر آمین یا رب العالمین ست اللہ نام سے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ اس آیت کے الفاظ آپ کافی سارے جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں میں ایک ایک کر کے بولتا ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ان الفاظ کا ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کریں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے شاترمایا کہ الحمدللہ الحمدللہ جملہ اسمیہ ہے کیا ہے نا یہ تو ہم نے جملہ اسمیہ کیا ہوا ہے الحمدللہ جملہ اسمیہ تمام تاریخیں اللہ کے لیے اللہ کی آگے سفت آ رہی ہے الزی وہ جو خلقہ حالانکہ کل ہم نے فیل کیا تھا فیل ماضی کیا ترجمہ ہوگا اس کا اس نے پیدا کیا فیل اچھی طرح سن لیں جب بھی آپ کے سامنے فیل آئے اور وہ فیل ایکٹیوائز ہو تو اس کا فائل آپ نے ضرور بولنا ہے ساتھ اوکے یہ پیدا کیا کچھ نہیں ہے اس نے پیدا کیا فائل ضرور بولنا ہے جب ایکٹیوائز فیل ہو تو تو خالا اس نے پیدا کیا آپ جب پیچھے سے ملا کر پڑیں گے نا اللذی خلا تو کہیں گے جس نے پیدا کیا وہ جس نے پیدا کیا, کیا پیدا کیا اسماواتی والارض اردا والارض آسمانوں اور زمین کو جلا جا خلق جا زکرا سجاد وہی پیٹرن جا الا فیل جا کے بنایا بنانا کے معنی میں یہ فیل استعمال ہوتا ہے جلا اور اس نے بنایا الظلمات ظلماتی الظلمات والنور نور اندھیروں اور روشنی کو اوکے ان اللہ تعالیٰ آج کا جب لیکچر مکمل ہوگا ہمارا آپ باقاعدہ ہر چیز کو گریمیٹکلی قابل ہوں گے ابھی صرف میں نے کئی اسما کا اعراب آپ کے سامنے نہیں بولا کیونکہ آج کے کی ٹاپک میں ان اللہ تعالیٰ ہم وہی سیکھیں گے کہ اس نے پیدا کیا کس کو پیدا کیا اس نے بنایا کس کو بنایا تو یہ وہ چیزیں سامنے آ رہی تھیں تو ان کو میں نے ذکر نہیں کیا ان اللہ تعالیٰ آج کے لیکچر کے بعد آپ یہ بھی پڑھنے کا بل ہوں گے آیت میں مکمل کر دیتا ہوں سم الزین کفرو سما پھر پڑھا وہ ہم نے وہ جو کفرو کف ماشاءاللہ کفرا سے تیسرا لفظ ہے کفرا کفرا کفرو کفرو انہوں نے کفر کیا الزینہ کفرو جنہوں نے کفر کیا بھی رب اپنے رب کے ساتھ یاد اس کو ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں تو ملزین کفر پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ربیل وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ تعالی کائنات کا خالق ہے اس نے سب کچھ تخلیق کیا ہے لیکن کافر لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے اسے پہچانتے نہیں ہیں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اس کام میں تو آپ ذہن میں نوٹ کر لیجئے کہ شرک جس کے بارے میں ہم نے جملہ اسمیہ میں بھی انہ کے ساتھ پڑھا تھا کہ ان شرک کا ظلم و نظیر کہ شرک واقعی بہت بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم ہے کہ وہ جس کے لیے چاہے گا بڑے سے بڑا گنا بھی معاف کر دے ٹھیک ہے لیکن اللہ شرک معاف کبھی نہیں کرے گا بہت نازک مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق تھا فرمائے جملہ فیلیا ہمارا کل اسٹارٹ ہو گیا تھا جملہ فیلیا کے حوالے سے چند باتیں جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ میں نے آپ کے منہ سے نکلوانی ہے نمبر ایک جملہ فیلیا کسے کہتے ہیں میں آپ کے سامنے ایک جملہ بولتا ہوں اللہ خلا اللہ خلا اس میں اللہ بھی ہے اور خلا فعل بھی ہے تو آپ اسے جملہ فعلیہ کہہ دیں گے اپنی ڈیفینیشن کے مطابق حالانکہ جملہ فعلیہ ہے ہی نہیں جو فیل سے شروع کیسے کہتے ہیں ایسا جملہ جو فیل سے شروع ہو یہ آپ نے آ کے ایک دوسرے کو سنایا کرنا ہے یہ جو باتیں آج سے شروع ہو رہی ہے نا یہ بار بار چلنی چاہیے بار بار چلنی چاہیے ٹھیک ہے جی سو یہ جملہ فیلیا کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جملہ جو فیل سے شروع ہو جی مذہب جملہ فیلیا کے کم از کم کتنے پارٹس ہوتے ہیں جملہ فیلیا کم از کم دو پارٹس ہوتے ہیں آصف وہ دو پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں فیل اور فائل فائل کسے کہتے ہیں سمپل کوئی لمبی چوٹی ڈیفنیشن فائل کون ہوتا ہے رحمان <سیار> فائل کیسے کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں آپ کہیں عراب عراب تو اس میں ہوتا تھا ٹھیک ہے یہ فیل میں اراب کہاں آ گیا تو فائل جو کہ اسم ہوتا ہے نا فائل اسم ہوتا ہے تو جب اسم ہوتا ہے تو ہم نے سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم ایک چیز اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ فائل کا اعراب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے باز مرفو فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے ہم نے کل جو فیل کی گردان کی تو چودہ جملہ فیلیا بنا لیے ان چودہ جملہ فیلیا میں فیل کے ساتھ ساتھ فائل بھی تھا وہ فائل کس صورت میں آپ کے سامنے آیا تھا وہ ناؤن کی صورت میں آیا تھا یا پروناؤن کی صورت میں آیا تھا کس سے پوچھ رہا ہوں جی آپ بھی بتا دیں کوئی بات نہیں ہم نے فیل کی جو, گردان کی تھی, اس میں جو چودہ جملہ فیلیا بنائے جملہ فیلیا میں فائل جو تھا وہ ایک کی صورت میں تھا جی جناب جو پہلا جملہ فیلیا بنا تھا ہمارا کوئی بھی کسی بھی فیل سے اس کا فائل کون تھا اس کا فائل کون تھا مجھے فائل چاہیے اب یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں فائل آپ نے بول دینا ہے یہاں تک ختم ہوئی ہے کہ فائل پروناؤن کی سورت میں تھا اب سوال یہ ہے کہ کون سا پروناؤن تھا پہلے جملے میں فائل کون سا پروناؤن تھا پہلے جملے میں فائل کون سا پروناؤن تھا ہوا आरियान आलियान दूसरे जुगड़ा मेलिया में फाइल कौन था हु तीसरे में चौथे में पांचवें में छठे में सातवें में आठवें में नवे में दसवें <�िल>, में ग्यारहवें पिल, <लिण>, में बारहवें में बारहवें में बारहवें में बारहवें में अंतुलना तेरहवे में तेरहवे में तेरहवे में رو میں ماجی صاحب آپ تک آ گئے تیروے میں یا کی دکھ بنتی ہے مجھے بتائیں پہلے یا تو منسوب ہے مجرور ہے ٹھیک ہے نا چودوے میں نا. اس نہو کو آپ نے کس طرح پہچانا نانو کو کس ہر سے یا کس لفظ سے پہچانا ناہن کو کس طرح پہچانا آپ نے نا سے پہچانا نہو فائل کو انہوں نے نا سے پہچانا آپ نے انا کو کس طرح پہچانا تو سے آپ نے انا کو تو سے پہچانا دیکھیں ہر لفظ اور کردار لکھی ہے اس میں دیکھیں جو انا والا لفظ ہے وہ تو سے نہیں بن رہا تو اس انا کو کیسے پہچان رہے ہیں تو اسے اوکے okay? جی ہامد صاحب انتنہ کو کس سے پہچانا انتنہ. انتنہ انتنہ وہ تو نظر بھی آ رہا ہے بولا بھی جا رہا ہے انتنہ کو کس سے پہچانا ماجد مجھے نام بولے زمیر کا انتنا کو کس سے پہچانا انتنا کو آپ نے اس کا فائل جو انتنا آپ نے کہا ہے اس کو آپ نے کس لفظ سے پہچانا جی آلیا تنہ سے یار کیا کوئی پہچان ہے تو بڑی پہچان ہے یہ تو وہی ہے کہ آپ کو برکے میں کوئی نظر آئے میں آپ کہ عورت ہے میں کہوں آپ نے اسے کیسے پہچانا عورت آپ پریشان ہو جائیں کہ پتہ نہیں کیسے پہچانا یار اسے میں نے وہ تو تنہا اس نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی عمر امیر ماں کو کس سے پہچانا انت ماں انتما کو کس چیز سے پہچانا تمہ سے جب تنا انتنا کو تنا سے پہچاننا ہے تو انتما کو تمہار سے پہچانیں گے انتی کو کسے پہچانا تیس ہے انتم کو کسے پہچانا <تصطح> انتم کو <تصطح> تم سے کو ش ویری को ٹھیک ہے واؤ سے ہوم کو واؤ سے ہوما کو ٹھیک ہے جی كیار ہے کیسے مجھانا ہوا کو آپ نے اس طرح پہچانا کہ آپ کو تین روڈ لیٹرز ہی نظر آئے اور کچھ نظر نہیں آیا آپ نے غیب پہ یقین رکھتے ہوئے کہا کہ اس کا فائل ہوا ہے ہیا کو کسے پہچانیں گے تا سے ہوما مونس کو پہچانیں گے کو تا اور الف سے تا تاساکن نہیں رہے گی پھر وہ زب کے ساتھ آ جائے گی ٹھیکس سے پہچانیں گے یہ یار پہچان کر لی اگر آپ نے تو قرآن میں یہی کچھ ہوگا ان چودہ میں سے کوئی نہ کوئی لفظ ہوگا ان چودہ سے کوئی لفظ ہوگا تو آپ کو فیل کے بعد فائل پہچاننا ہے کہ فائل ہے کون اوکے ایک ہے، ٹھیک ہے اس کا فائل کون ہے بتائیں اس کا فائل کون ہے؟ کو شابا شاہ پریشان نہیں ہو نا؟ یہ اس لیے بار بار آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ کو پکا ہو جائے ٹھیک ہے میرے لیے بڑا آسان ہے آپ کو اگنور کر دوں پھر وہ پکا نہیں ہوگا آپ کو اس سے پکا ہوگا بار بار پوچھوں گا نا پکا ہو جائے گا شابش ہر فیل کا کوئی نہ کوئی فائل ہوتا ہے نا تو اس کا فائل کون ہے بس یہ سوال سمپل سا اگر یہاں کچا رہ گیا نا کام تو آگے کچا ہی رہنا ہے پھر اس لیے یہاں پکا کر لیں کسی طرح چاہ بش نسرت اس کا فائل کون ہے آلیا نا آپ نے پہچان لیا انا تو اس کا فائل ہے انا اگر اس کا فائل انا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا جملے کا نسرت اس کا مطلب کیا ہوگا جملہ فیلیا کا نور سواد کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں مائر صاحب نور سوادرا ہاں شابش مدد کرنے کے لیے تو نسرت کا کیا ترجمہ ہوگا فائل کون ہے فائل کون ہے فائل کون ہے, فائل کون ہے؟ انا میں ہوں نا فائل نسر تو حسن کیا مطلب ہوگا میں نے مدد کی نسر تو کا فائل کون ہے انا انا کو آپ نے کس سے پہچانا تو سے اگر یہ ہوتا نسرتا تو اب اس کا فائل کون تھا انتا شابش انتا کو کس سے پہچانا تا سے کو آپ نے کس سے پہچانا ہے تا اور انا کو کس سے پہچانا ہے تو سے تو ریزلٹ نکلا تا تو اور تو میں ٹھیک ہے تا تو تو میں بس ورنہ حال وہی ہوگا کہ یہی تا تو تو اور میں کرتے کرتے ایک بندے کا یہ حال ہوا کہ اس کو دماغ ہی گھوم گیا چارے گا وہ اپنے آپ کو بھی بھول گیا تو اس کی پہچان کے لیے اس کے گھر والوں نے اس کے گلے میں ایک ہار ڈال دیا کہ یہ تو مو ایک دن وہ سویا ہوا تھا ہار اتار کے رکھا ہوا تھا اس کے بھائی نے اس کا ہار پہن لیا اب جب اس کی آنکھ کھلی نا اسے دیکھا کہ جو ہار تھا میرا تو اس نے پہنا ہوا ہے اب ہار ہی پہچانتی ہوتا تھا نا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچوں گلے میں وہ ڈال دیتے ہیں ایڈریس لکھا ہوتا ہے یا نام شام لکھا ہوتا ہے تو انہوں نے ہار علامت کے طور پہ ڈال دیا تھا جب اس نے اسے دیکھا کہ ہار اس نے پہنا ہوا ہے بڑا حیران ہو کے اس سے دیکھ رہا تھا اس نے کہا بھائی کیا ہوا کہتے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تو تو میں ہوں ہار دے رہے گی میں نا تو, تو میں ہوں میں کون ہوں <laughs> تو تا ت بس یہاں تک ہے میں آگے نہیں آپ نے سوچنا کہ میں کون ٹھیک تا تو تھا جملہ فیلیا فیل سے شروع ہوتا ہے کم از کم دو حصے ہوتے ہیں فیل اور فائل فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے اور فائل کی ہم نے ایک صورت دیکھی کہ وہ ضمیر کے طور پہ استعمال ہوا یعنی گردان کے ہر لفظ میں وہ ضمیر کے طور پہ تھا ویسے ہم نے زہاب سے گردان کی تو ہم نے کہا جی وہ گیا وہ دونوں گئے وہ سب گئے وہ گئی وہ دونوں گئیں وہ سب گئیں تو گیا تم دونوں گئے تم سب گئے تو گئی تم دونوں گئیں تم سب گئیں میں گیا ہم سب گئے میں گئی ہم سب گئیں ایسی باتیں کی نا ہم نے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ فائل جو ہے کیا یہ ضمیر سے نکل کے ناؤن بھی ہو سکتا ہے زمیر سے نکل کے ناؤن بھی ہو سکتا ہے ضمیر پروناؤن ہے نا ہی وینٹ ہی پروناؤن ہے نا یو وینٹ یو پروناؤن ہے آئی وینٹ آئی پروناؤن ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ زید وینٹ کیا ایسا ہو سکتا ہے زید اینڈ حامد وینٹ کیا ایسا ہو سکتا ہے زید حامد اینڈ محمود وینٹ کیا ایسا ہو سکتا ہے فاطمہ وینٹ کیا ایسا ہو سکتا ہے فاطمہ اینڈ مریم وینٹ کیا ایسا ہو سکتا ہے گرلز وینٹ کیا ایسا ہو سکتا ہے بوائز وینٹ کیا ایسا ہو سکتا ہے اسٹوڈینٹس وینٹ اب کیا فرق ہے ان میں اور جو پروناؤنس پہلے بولے ہیں فرق یہ ہے کہ وہ پروناؤنس تھے یہ سب ناؤنس ہیں اوکے okay? تو بالکل جی فائل جو ہے وہ پروناؤن تو ہو ہی سکتا ہے اور اس کی ہم نے خوب پریکٹس کر لی ہے گردانوں میں لیکن فائل جو ہے وہ ناؤن بھی ہو سکتا ہے فائل جو ہے وہ ناؤن کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ناؤن کو ہم یہاں پر جو ٹرمینالوجی میں استعمال کریں گے وہ آپ نے یاد رکھنی اچھی طرح زمیر کو کہیں گے ہم اسم زمیر اور ناؤن کو کہیں گے ہم اسم ظاہر ٹھیک ہے اسم ظاہر صحیح پروناؤن کے لیے ٹرمینالوجی اسم زمیر اور ناؤن کے لیے ٹرمینالوجی اسم ظاہر اوکے okay. اب یہ پھر ریوائز کریں جلدی سے جملہ فیلے کیسے کہتے ہیں وہ جملہ جو فیل سے شروع ہو وہ جملہ جو فیل سے شروع ہو جملہ فیلیا کتنے سے ہوتے ہیں کون کون سے آصف فیل اور فائل فائل کس حالت میں ہوتا ہے مرفو فائل کتنی صورتوں میں ہو سکتا ہے فائل کتنی صورتوں میں آ سکتا ہے دو کون کون سی اسم ضمیر اسم ظاہر اسم ضمیر اسم ظاہر جب فائل اسم ضمیر ہوتا ہے نا تو آپ پوری کی پوری کردان استعمال کرتے ہیں اب اصل بات شروع ہونے والی ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے گا اس کو جب فائل اس میں ہوتا ہے نا تو آپ پوری گردان کو استعمال کر سکتے ہیں پوری گردان کو پوری گردان میں کتنے لفظ ہیں چودہ وہ اکارڈنگ ٹو دا فائل اگر فائل انا ہے تو آپ تیرواں لفظ استعمال کر لیں گے اگر فائل نہنو ہے تو آپ چودواں استعمال کر لیں گے اگر فائل انتا ہے تو آپ ساتواں استعمال کر لیں گے ٹھیک ہے نا فالو کر رہے ہیں نا اگر فائل ہوم ہے تو آپ تیسرا استعمال کر لیں گے تو کوئی آپ فائل کے پروناؤن ہونے کی صورت میں پوری گردان میں گھوم سکتے ہیں اوکے جی لیکن جیسے ہی آپ کا فائل ناؤن ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ کا فائل ناؤن ہو جاتا ہے تو اب آپ پوری گردان میں نہیں گھوم سکیں گے آپ کو پابند ہونا پڑے گا گردان میں سے صرف ایک اور چار والے خانے تک ایک اور چار نمبر والا خانہ جو ہے نا اس تک آپ نے محدود ہونا ہے یہ بات سمجھ میں آئی ہے اب اس کو پہلے زبان سے نکالتے ہیں پھر سمجھتے ہیں پریکٹیکلی جب آئے گا تو ہنڈریڈ پرسینٹ کلیئر ہو جائے گی حسن جملہ پھر لے کہتے ہیں جو پھر سے شروع ہو کم از کم کتنے حصے ہوتے ہیں امیر دو حصے کون کون سے ہوتے ہیں فیل اور مرفو فائل کتنے صورتوں میں آ سکتا ہے دو دو کون سی ہیں؟ ایک قسم ضمیر ہے ایک قسم ظاہر ہے جب فائل اسم ضمیر ہوتا ہے تو کیا ہم گردان کے کسی خاص خانے تک محدود ہوتے ہیں نہیں ہم پوری گردان میں گھوم سکتے ہیں اور شباز صاحب جب فائل ناؤن ہو جاتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے تو ہم باؤنڈ ہو جاتے ہیں صرف دو خانوں تک وہ دو خانے کون کون سے ہیں ایک اور چار ماشاء اب اس کی اپلیکیشن میں کرنے لگا آپ کے سامنے اوکے اس کی اپلیکیشن میں پہلے جبلا بولتا ہوں مجھے بتائیے فائل پروناؤن ہے یا ناؤن ہے بتا دیں گے نا جی میں نے کہا اس نے سچ کہا فائل ناؤن کے پرو ناؤن, ناؤن. میں نے سچ کہا تو نے سچ کہا ہم نے سچ کہا انہوں نے سچ کہا اللہ نے سچ کہا اللہ نے سچ کہا زید نے سچ کہا زینب نے سچ کہا دو لڑکوں نے سچ کہا مسلمانوں نے سچ بولا سمجھ آ رہی ہے نا اوکے جی لیں جی میں جملہ بنانا چاہتا ہوں کہ میں گیا فائل کون بتایا ناؤن پروناؤن پروناؤن ٹھیک ہے پروناؤن تو میں گردان میں گھوم سکتا ہوں میں کون سے کھانے میں بیٹھا ہوں ہاں ٹھیک ہے آپ نہیں میں ٹھیک ہے ہاں تو بنا دیں جملہ جلدی سے میں گیا میں گیا میں گیا اب میں کرنا چاہوں زید گیا ٹھیک ہے نا اب زید ناؤن ہے ناؤن ہے نا اب جب ناؤن آ گیا فائل تو گردان میں سے میں کون کون سا استعمال کر سکتا ہوں ایک اور چار ایک اور چار ایک کب کروں گا کامن سینس جب فائل مذکر ہوگا چار کب کروں گا واحد شاید کی بات نہیں مذکر کونس کی بات سمپل ایک کب استعمال کروں گا جب فائل مذکر ہوگا چار کب کروں گا جب فائل مونس ہوگا زید ہے کہ مونس مذکر تو میں کون سا کروں گا پہلا پہلا لکھ لوں گا پہلا کیا ہے لکھ لیا لکھنے کے بعد آگے زید کو مرفوش ہو کر دوں گا آگے زید کو مرفوش ہو کر دوں گا جملہ بن گیا زئی فائل جب ظاہر ہو جائے نا فائل جب ظاہر ہوئے تو آپ نے گردان میں سے ایک یا چار اٹھانا وہ لگا دینا ٹھیک ہے ایک مذکر کے لیے لگانا ہے چار مہنس کے لیے لگانا اور آگے فائل کو مرفو میں لکھ دینا ہے کیونکہ فائل مرفو ہوتا ہے سمپل سی بات ہے یار اب یہ بار بار کریں گے پکی بات ہو جائے گی جی آصف وہ گئے فائل ضمیر ہے یا ظاہر ہے ضمیر ہے ضمیر ہے تو آپ پوری کردار میں گھوم سکتے ہیں تو وہ کہاں بیٹھے ہیں تیسرے میں شاپش بول دیں دے ایکسیلنٹ ویری گڈ بس یہ ریکوائرڈ تھا زہاب ہو گئے ٹھیک ہے جی آصف اب میں کہتا ہوں اب میں کہتا ہوں زید اور حامد گئے بلکہ سات اور کرتے ہیں آ, ناصر ناصر زید اور حامد گئے ٹھیک ہے اب فائل جو ہے ناؤن ہو گیا ہے ناؤن ہو گیا نا اور مذکر ہے تو اگر فائل ناؤن مذکر ہو تو ہم کون سا لگاتے ہیں پہلا ٹھیک ہے نا مذکر ہو تو پہلا لگاتے ہیں تو پہلا کون سا ہے زہابا میں زہابا لگاؤں گا اور آگے ناصر زید اور حامد ان کو مرفو لکھ دوں گا یہ اگر آپ کو آ گیا نا تو آپ کو جملہ فیلیا آ گیا آپ کو جملہ فیلیا نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے آپ کو یہ نہیں آتا سمجھ آ رہی ہے نا باپ کوئی مشکل بات نہیں ہے مشکل سائنس نہیں ہے سمپل سی سائنس ہے کہ فائل اگر پرو ناؤن ہوگا تو آپ پوری گردان میں گھومیں جہاں ہے فائل اس کا لفظ نکال کے رکھ دیں باہر جیسے فائل ناؤن ہو گیا جیسے فائل ناؤن ہو گیا ٹھیک ہے تو اب آپ گردان سے ایک یا چار اٹھا سکتے ہیں صرف اور کوئی نہیں اٹھا سکتے اب آپ کا دل تو کر رہا ہوگا نا یار یہ تین ہے جمع تو میں یہی اٹھاؤں دل تو آپ کا یہ کر رہا تھا نا یہی کر رہا تھا نا لیکن آپ کے دل پہ تو عربی نہیں بنی نا فالو کر رہے ہیں نا تو رولز فالو کر رہے ہیں ہم نے عرب کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے چاہے ایک ہو چاہے دو ہو چاہے دو سے زائد ہو جمع ہو ناؤن کے صورت میں ہم نے ایک یا چار ہی اٹھانا ہے ایک مذکر کے لیے چار مانس کے لیے Okay. اور کرتے میں آپ کے سامنے جملہ لکھتا ہوں مجھے بتایا اس کا فائل کون ہے زہابت کیا ترجمہ اس کا شاباش اس کا ترجمہ ہے وہ گئی اور فائل کون ہے ہیا اور ہیا جو ہے پرو ہے اوکے اب میں کہنا چاہتا ہوں زینب گئی اب زینب مونس ہے اور ناؤن ہے نا ٹھیک ہے جب ناؤن ہو جائے فائل ہے تو فائل ہی نا یہ پہچان یہ بھی نہیں اصل میں پہچان ہوتی نا فائل کی پہچان ہو جاتی ہے فائل کسے کہتے ہیں جس نے کام کیا ہو ٹھیک ہے نا کام کرنے والے زینب گئی تو جانے کا کام ہوا اور زینب نے گیا سمپل سی بات ہے ٹھیک اتنی اردو تو آپ کو آنی چاہیے زینب ناؤن ہے اب ناؤن ہے تو میں کیا کروں گا پہلے اور چوتھا لگاؤں گا صرف تو پہلا لگاؤں گا چوتھا لگاؤں چوتھا لگاؤں کیوں کہ زینب مونس ہے ٹھیک ہے زہبت. اور آگے زینب کو لکھ دوں گا میں مرفو فارم میں زینبو زینبو کو میں نے زینبون کیوں نہیں لکھا خیر صرف پہ خیر منصرف پہ ڈبل حرکت نہیں آتی ہم جانتے یہ نہیں کہ بس وہ پہلا سیمسٹر ختم ہوا تو بس بھول دیں ہم سارا وہ بھی یاد رکھنا ہوگا اوکے ہم نے جتنا ٹائم ایسم پہ لگایا نا اب اس میں تو آپ کا پکا ہو جانا چاہیے امیر میں کہنا چاہتا ہوں وہ دونوں گئی وہ دونوں گئیں تو گردان میں سے کون سا لفظ استعمال کروں ایکسیلنٹ زہ صحیح ہے میں کہنا چاہتا ہوں زینب اور مریم گئیں اب گردان سے میں کون سا لگاؤں چار نمبر وہ کون سا ہے زہ بت آگے زینب اور مریم کو میں مرفوع لکھ دوں گا میں کہنا چاہتا ہوں وہ گئی وہ گئی وہ کہہ رہا پریشان کیوں نے جانا گئی وہ گئی شہش چھٹا کون ہے چھٹا کون ہے زہبنا ویری ٹھیک زہبنا اوکے میں کہنا چاہتا ہوں زینب فاطمہ اور عائشہ گئیں اب تین گئی ہیں جمع گئی ہیں تو میں زہب نہیں لگاؤں گا نہیں کون سا لگاؤں گا زہابت لگاؤں گا ایکسیڈنٹ میں زہابت ہی لگاؤں گا اور آگے زینب مریم اور فاطمہ کو ملفو لکھ دوں گا یہ ہے جملہ فیلیا کا سب سے اہم ترین قاعدہ اسے اچھی طرح سمجھے یہیں سے بیس بنے گی ان بات صحیح ماشاءاللہ کیبا کا کیا میں ہے وہ ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے دیکھا آگے لکھا ہوا تھا ال اور المسلم آپ نے دیکھا اس میں اور مرفو ہے فیل کے بعد آگے مرفو اسم میں جائے تو وہ کون ہوگا فائل ہوگا اس کا اب ترجمہ مسلمان گیا ہاں ایک نہیں گیا مسلمان گیا مسلمان بس ٹھیک ہے ایک گیا ایک ہی ہے ویسے لیکن ہم ایک کو نا نکرا کے لیے یوز کریں گے ٹھیک ہے ہم نے علیم رام صاحب استعمال کیا ثاقب میں نے دو مسلمانوں کو بھیجنا ہے پہلے مجھے بتائیں میں کہنا چاہتا ہوں دو مسلمان گئے دو مسلمان ناؤن ہے کیا پرو ناؤن ہے ناؤن ہے ناؤن ہے تو میں صحاب ہی لگاؤں گا نا ویری گڈ اور دو مسلمانوں کو میں نے مرفوع رکھنا ہے کیا رکھوں گا ایکسلنٹ السلی مانی صاحب فائل تو مرفوع ہوتا ہے نا یہ مرفوع ہے پھر اللہ کہو تو کیا ہے میرا سوال سمپل یہ ہے کہ فائل تو ہوتا ہے مرفو یہ مرفو ہے یہ تو مجرور ہے بیچارا ہے نا سیب فائل ابھی ہم نے پڑھا مرحو ہوتا ہے تو یہ مرحو ہے مجرور ہے مذہ مسن ہے تو پھر یار کیا ہو گیا یار ماجد کیا ہوا کہاں کلاس میں ہے نا اے راب آنی آئی نہیں مسنا آنی آئی نہیں آنی مرحو ہوتا ہے منصوب اور مجرور نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ماشاء اللہ ایکسلنٹ ساک میں کہنا چاہتا ہوں کافی سارے مسلمان گئے ذہاب ہی لگے گا جی اور آگے کافی سارے مسلمانوں کو میں نے مرفو رکھ دینا ہے اور جمع وہ ہے اونا کی واسطہ لکھوں گا ذہاب المسلم ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے ماشاء اللہ چلے اگر سمجھ آ تو ٹرانسلیٹ کر دیں پھر زہاب کا کیا مطلب ہے وہ گئی شابش میں کہنا چاہتا ہوں مسلمان مونس گئی تو المسلم کی مونس ہی ہوگی نا کیا بنے گی ال شابش السلیما اب سمپل پرابلم ہے پڑھنے میں ہمیں آ رہی ہے اور یہ ہم پہلے حل کر چکے ہیں کر چکے ہیں نا ایک لفظ کا آخری ساکن دوسرے لفظ کا پہلا حرف ساکن تو کیا ہے زیر دے کے ملائیں گے آگے تو پڑھیں گے جی عمر المسلیماتو کا مسن کیا ہے شاباشمسلم منصوبہ کہ میں ضرور ماجد مرفو ہے ٹھیک ہے نا کیسے مرفو ہے مرفو کیسے آنی کی آواز آ رہی ہے آنی کی آواز مرفو کی آواز ہوتی ہے ٹھیک اور پیچھے صحابت ہی لگے گا المسلمہ تانی اوکے okay. حسن المسلمہ کی جمع کیا ہوگی المسلیما تو ایکسیلینٹ اب یہاں کیا لگاؤں صاحب نہ کافی ساری ہے نا زہابتی لگاؤ زہابت المسلمہ جی یہ چھ جملے پریکٹس کرنے ہیں اب اپنے زبان سے نکالنے ہیں مختلف کاموں کے ذریعے انہوں نے کام کرنے ہیں سارے میں بول دیتا ہوں کہ زہب زہب المسلمانی ٹھیک زہب ہے سب چلی گئی ان سب کو داخل کرنا کل کیا تھا داخل ہاں جی سب کو داخل کرو یہی فائل سب یہی ہیں صرف فیل بدلے گا شابش دخل المسلمو داخل دخل مسلمانی دخل المسلم دخل مسلم شابش ٹھیک ہے داخل ہو گئے ہیں سب انہیں بٹھانے بیٹھ کے یہ سارے جلسل مسلم مسلمانی جلسل مسلم اونا شہشل عبد الرحمان بیٹھ گئے انہیں کچھ پلانا ہے شریف المسلم شریف المسلمانی شریف المسلم شہباش شریفات شاباش شریفات لے جی آپ کا نام کیا طلحہ ماشاء اللہ تانی دوسرا طلح کا ہے ایک طلحہ تھا اور ہاں طلحہ یہ سب داخل ہوئے بیٹھے ہیں پانی شانی پیا ہے انہوں نے ٹھیک ہے اب انہوں نے پڑھنا ہے کچھ پڑھنے کے لیے میں آپ کو رول لیٹر بتا ہوں کاف را اور حمزہ قاف را اور حمزہ کرا شابش شابش کرال مسلموں المسلمانی مسلمانی المسلمون شابش کراطل مسلماتو کراطل مسلم تانی کراطل مسلماتو انہوں نے اب لکھنا بھی ہے کچھ لکھنے کے لیے کاف تاب کا تاب Shabash. Shabash. Shabash. Shabash. Excellent. Excellent. Excellent. Lain, جی سب کام ہو گئے ماضی صاحب ابھی نے باہر جانا ہے سب کو باہر نکال دیں تسلی سے تسلی سے عربی تیزی میں کبھی نہیں آتی مسلمات ٹھیک ہے فروخت اب آپ نے بس یہ کام یہ کرنا ہے کہ ان سب کے لیے نا پروناؤنز یوز کرنے ہیں इनको ऐसे नाउन में इस्तेमाल करना और छे जुमले बोल देने शाबश हाँ शाबश हाँ शाबशर यानी ये छे जुमले ناؤنز کے بغیر تھے پرو ناؤن تھے ان کا فائل اور ان صورت میں ناؤن ان کا فائل بن گئے ٹھیک ہے یہ میں نے ویسے صرف فروخ کو چیک کیا تھا آپ ٹینشن نہ لیں لے صبح اشد اللہ الا